ببا ادن موسا تھلا و اطمناسر فتمۃ و, و, و ان فتم ميقات ربی ہی اربا عینا اور ہم نے موسا علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ لیا اور ان کو ہم نے مکمل کیا دس کے ساتھ تو اس کے رب کا مقرر شدہ وقت وہ پورا ہوا چالیس راتوں میں وکال موسالی ہارو نخلف نیفی قومی و اسلح ولاب سبیر المفصین اور موسا نے اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ میرا نائب بن میری قوم کے اندر اور اصلاح کر اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کر ولما جا موسالی می کاتینہ وکلہ ہو ربو ہو اور جب موسا علیہ السلاۃ وسلام ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور ان سے ان کے رب نے کلام کی قال رب آرینی تو انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے کالا کہا لن ترانی تو ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکے گا ولا کے نیندر جبل لیکن تو دیکھ پہاڑ کی طرف ان تقررہ مکانہ ہو پس اگر وہ ٹھہر گیا اپنی جگہ پر پھسو فتارانی تو, تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا فلما تجل ربو ہو رہ جبل جب ایک نمبر آئے رکو تو بعد پہلا رکو فلما تجلہ اور بہل جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا جالہ دکن تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا و خرا موسا اور موسا علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر فلما افاقہ تو جب افاقہ ہوا کالا تو کہا صبح نہ کہا اللہ تو پاک ہے تب تو الیک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں وہ اول مینین اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے حالت بیداری میں نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کی رات اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے جبکہ یہ بات غلط ہے جب میں ترمدی کی عدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نورن انہ تعالیٰ تو نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے یہ صحیح بخارے کی حدیث نمبر ہے سات ہزار تین سو اسی ہاں خواب کی حالت میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ جامع ترمدی کے اندر آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ سبحانہ ہو و تعلی آج رات بڑی اچھی شکل و صورت میں آئے نیند کے اندر تو کہا یا محمد الحرتری فیما یخ الملا اللہ تو اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو پتا ہے کہ ملا آلہ کس چیز کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں تو میں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کمر میں کندھوں کے درمیان رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کی تو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی تھا وہ مجھے پتا چل گیا اچھا یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کو آسمان اور زمینوں کے اندر ہر شہر کا علم تھا لہذا علم غیب بھی آتا حالانکہ یہ ایک محاورہ ہے کہ مجھے سارا کچھ پتہ چل گیا ہے اس جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ ایک خاص سیاق کے اندر کہا جاتا ہے اس کا کوئی سیاق و سباق ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں سارا کچھ پتہ چل گیا ہے تو اسی طرح نبی علیہ السلام فربار کے آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ مجھے پتہ چل گیا پھر اللہ نے سوال کیا یا محمد فیما سم الملا اللہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو پتا ہے کہ ملائے اعلیٰ اللہ کے مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں کفارات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور کفارات کسے کہتے ہیں فرمایا المخصوفاجی بعد الصلاوات نمازیں پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا و المشیو الاقدام عید الجماعات اور پیدل چڑھ کر جماعت میں شریک ہونا وہ اس باب البو اور ناپسندیدگی کے وقت بھی اچھی طرح سے وضو کرنا فمن فعل ذلك کا آشا بھی خیرن و ماتا بھی خیر جو اس طرح سے جس نے کیا وہ خیر کے ساتھ زندہ رہا خیر پر فوت ہوا و کانا من خطی عتی ہی کا یومن ہو, ہو اور گناہوں سے اس طرح وہ پاک ہو جائے گا جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا پھر اللہ نے کہا یا محمد الزا صلی فقل اللہ ترکلاتی و و حبل آپ نماز پڑھیں تو یہ دعا کریں اے میں تو اسے نیکیوں کا سوال کرتا ہوں برائیوں کو چھوڑنے کا مسکینوں سے محبت کرنے کا و ادا عرتہ کا فتنہ تن فق بدنی الح کا غیرہ مفتون اور جب تو اپنے بندوں کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے ہی فوت کر لینا اور دراجات کے بارے میں بھی اللہ کے فرشتے بلائے آلہ و جھگڑا کرتے ہیں اور دراجات کیا ہیں افشا السلام و اتعام و تعام و سلاۃ و بل سنی عام کہ سلام کو عام کرنا کھانا کھلانا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت رات کو نماز پڑھنا یہ درا ہے یہ جامع ترمدی کی حدیث نمبر ہے تین ہزار دو سو تیئیس اور اسی طرح یہ تین ہزار دو سو پینتیس تین ہزار دو سو تینتیس اور تین ہزار دو سو پینتیس یہ دو جگہوں پر جامع ترمدی میں آتی ہے ایک جگہ پر قدر مختصر ہے دوسری جگہ پر ذرا تفصیل سے <س tub>. تو موسا علیہ السلط اسلام کی قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جہراتن دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں دیکھ سکے حالت بیداری میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتا اور کسی نے بھی نہیں دیکھا ہاں قیامت کے دن اہل جنت کو اللہ لگا اپنا دیدار کرائیں گے اس وقت سب کو اللہ تعالی ہمت طاقت دے دے گا سارے اللہ تعالی کو دیکھیں قال يا موسى اني اصطفائتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين کہا اے موسی میں نے تجھ کو لوگوں پر چنا ہے اپنی رسالت اور اپنی کلام کے لیے پس جو کچھ میں نے تجھ کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا واقع بنا لا ہو فی الواء بنک الشعی ان معدۃ تم و تفصیل الک الشعی اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں سب کچھ لکھ دیا نصیحت بیت کے طور پر اور تفصیل ہر چیز کی فخا بوت ان پس کو پکڑ لے قوت کے ساتھ وہ امر قوما کا یا خود و بھی اور اپنی قوم کو بھی حکم دے وہ اس میں سے جو اچھی چیز ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے دار الفاسقین ان قریب میں تم کو دکھاؤں گا فاسقوں کا گھر آیات الارض غیر حق اور میں انقریب پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو زمین میں بغیر حق کے تقبر کرتے ہیں وہ این رحو کل آیتن لا امین و اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو وہ اس پر ایمان نہ لائیں وہ این رو سبیلا رشتی لائے سبیلا اور اگر وہ نیکی کا راستہ دیکھ لیں تو وہ اس کو راستہ نہیں بناتے وہ عیار سبیلا یہ تقبیلا اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھے تو اس کو وہ اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اس پر چل پڑتے ہیں لال کبھی ہم کدب بھی یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا وکان انہا واقرین اور وہ اس سے غافل رہنے والے تھے ولدینہ کدب و بھی آیا تینہراتی حبیت اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اخرت کی ملاقات کو تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے هل یجزاون الا ما کانوا یعملون وہ صرف اور صرف اس ہی کی جزا دیے جائیں گے جو وہ عمل کرتے تھے واتخذت قوم موسی من بعده من علی حجلا جسدا له قاع اور موسی کی قوم نے اس کے بعد ان کے زیور سے ایک بچھڑا بنایا اس کے لیے جسم تھا اور وہ آواز نکالتا تھا خوار یہ گائے کی آواز کو کہتے ہیں ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی خوار گائے جیسی آواز تھی گائے کی آواز کو کیا کہتے ہیں اردو میں آوازوں کے نام ہے نا بکری کی آواز کو کہتے ہیں می آنا اونٹ کی آواز بل اور گائے کی آواز کیا ہوتی ہے <laughs> تو کرتے ہی گائے کی آواز کو کہتے ہیں ڈکارنا نہیں وہ تو آپ کے ملے میں ڈکارتے ہوں بندے کی آواز کو بولنا کہتے ہاں گائے کی آواز ڈکارنا اونٹ کی آواز بربلانا بکری کی آواز میمیانا کبرے کی آواز کائیں نام ہے سبیلا کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی رہنمائی کرتا ہے اتخبو کان و ظالمین انہوں نے اس کو پکڑا یعنی معبود بنا لیا حالانکہ وہ ظالم تھے و الما سقی تفیعم اور جب وہ ان کے ہاتھوں میں گرا گرا دیا گیا و راؤ اللہ یعنی کہ جب وہ پریشان پشیمان ہوئے کسی چیز کا یہ محاورہ ہے نا کہ ہاتھوں سے گرنا یعنی نقصان اٹھانا اور اس پر پریشانی کا اظہار کرنا پریشان ہوئے تو اور نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں قالو نے کہا لَنَا مِنَ کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم کو نہ معاف کیا تو ہم کو تو پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور جب موسا علیہ اللہ تو سلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غد نا غصے کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے قالا کہا بے ساما خلف تمونی من بعدی تم بہت برے خلیفہ بنے ہو میرے, میرے جانے کے بعد اعجل تم امر ربکم کیا تم نے اپنے رب کے معاملے سے جلدی کی وَأَلْقَلَ الْوَاحِ اور اس نے تختیوں کو پھینکا وَأَخَدَ بِرَاسِ اَخِيهِ يَجُرُّهُ اِلَئِ اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اس کو اپنی طرف کھینجتا تھا قالا تو اس نے کہا ابن ام اے میری قوم اے میری ماں کے بیٹے ان القوم استضعفونی یقینا قوم نے مجھ کو کمزور سمجھا وقع یقتلوننی اور وہ مجھے قتل کرنے کے قریب تھے فلا تشمت بیال اعداء فس تو نہ خوش کر میری وجہ سے دشمنوں کو والا مع قوم ظالمین اور نہ تو مجھ کو بنا دے ظالم قوم سے اب ہارون کو موس علیہ السلام نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا ہے تو ان کو ان پہ موسا علیہ السلام کو ہارون پہ غصہ آیا کہ تجھے خلیفہ بنا کے گیا تھا اپنا نائب مقرر کیا تھا اور قوم نے اللہ کو چھوڑ کے وہ بچڑا بنا لیا اور وہ اس کی عبادت کرنے لگ گیا تو انہیں ان کو روکائی نہیں تو کہا یہ تو میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے الٹا میرے خلاف ہو گئے اب تو بھی آ کے میرے خلاف ہی کاروائی کر رہے تھے دشمنوں کو تو خوش نہ کر قال رب اغفر لی والی اخی کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے و ادخلنا فی رحمتی کو اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے و انتا رحم الرحمین اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ان اللہزین اتخذوا العجرہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو پکڑا سینالہم غضب من ربهم و دلتن فی الحیات الدنیا ان کو ان قریب ان کے رب کی طرف سے دنیاوی زندگی میں ذلت اور غدب پہنچے گا وہ قدال کا نجد مخترین اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جھوٹ باننے والوں کو بعدها اور وہ لوگوں نے, نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے انبا کا رحیم یقیناً تیرا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے و لما سکت غدب اور جب موسا علیہ السلاۃ وسلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا انہوں نے تختیوں کو پکڑا للذین هم اور ان کے نسخے میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے السلام نے ستر افراد چنے اپنی قوم میں سے ہمارے مقرر وقت کے لیے فلما احدت رج جب ان کو زلزلے نے پکڑا قالا, کہا رب لو کیا تو اس وجہ سے ہمیں ہلاک کر رہا ہے جو ہمارے ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا انہیا اللہ فطن تو کا تو دل و بھی منتشا, منتشا یقیناً یہ تیری آزمائش ہے تو اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو اسے ہدایت دیتا ہے انتا وانتا خیر تو ہی ہمارا ولی ہے پس ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم کر اور تو بخشنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر بخشنے والا ہے وقت دنیا حاصل اور ہمارے لیے دنیاوی زندگی میں اس دنیا کے اندر اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ان نہ خد ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں ہم نے تیری طرف رجوع کیا کالا کہا اسی بھی من اشا میرا عذاب میں جسے چاہوں گا پہنچاؤں گا وہ رحمتی وسیع اللہ شعیح اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے تقویت زکا میں عنقریب اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تخوا اختیار کرتے اور زکات دیتے ہیں وہ اللہ دینا آیا امینون اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اللہدین رسول نبی طورات وہ لوگ جو اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کو وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں یا منکر جو ان کو نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا ہے وہ بات بائے تھا اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال اور خبیص چیزیں حرام کرتا ہے و يادع انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم اور ان سے وہ بوجھ ہٹا دیتا ہے اور وہ توق جو ان پر تھے فالذین امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه تو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اس کی انہوں نے تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جس نور کو اس نبی امي کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اولا کاحم المفل تو یہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں تو لوگ آج کل صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے لیکن اللہ کی رحمت اتنی گھٹیا نہیں ہے کہ ہر بندے کو ملتی رہے اللہ نے رحمت بھی اپنی خاص کی ہے کچھ بندوں کے لیے میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے لیکن میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے خاص کروں گا جو اللہ سے ڈرنے والے زکوٰۃ ادا کرنے والے آیات پر ایمان لانے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بالخصوص حلال حرام اور اس نور کی پیروی کرنے والے جو ہم نے اس نبی کے ساتھ نادل کیا ہے یعنی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن اور سنت یہ اللہ کا نور ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کو خاص کیا ہوا ہے کافروں کے لیے اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہے ہاں دنیا میں اس ان کو اللہ کی رحمت سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں جو اللہ کی رحمت ہے یہ صرف اس قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہے تو جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں اس طرح وہ ووٹ لینے والے بھی امیدوار ہوتے ہیں لیکن جو امیدوار ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ جی میں امیدوار ہوں یہ کہہ کے اور گھر میں بیٹھ جائے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے وہ جا جا کے وہ لوگوں سے مانگتا ہے جی مجھے ووٹ دو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا کئی لوگوں کو کہانیاں بنا بنا کے سناتا ہے پھر کچھ لوگ چاہے جھوٹ مارتے لیکن کوشش محنت کرتے ہیں نا ووٹ حاصل کرنے کے لیے سیٹ پانے کے لیے اور جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے وہ کوشش ہی نہ کرے یہ نہیں کہ یہ جمہوریت والا نظام ٹھیک ہو گیا یہ مثال میں نے دی ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی امیدواری کو ثابت کرنے کے لیے اور امیدوار ہونے کا سبوت دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہل جل کرتے ہیں اور جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ پس جی امیدواری ہیں خلاص تو یہ اللہ کی رحمت اس سے بہت بڑی ہے ہاں ہاں ہاں بس دعا کرو اللہ وہ اسی توفیق اور دعا کے پھیرے پہ رکھا ہوا کوئی بھی نیکی کا کام ہے کسی کو کوئی یہ کام آپ کرے ٹھیک ہے جی آپ دعا کرے اللہ توفیق دے توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے توفیق کہتے ہیں تو الاسباب السباب نحو المطروب الخیر یعنی کہ ایسے اسباب مہیا کرنا جس کے ذریعے بندہ وہ کام کر سکے اللہ نے عقل بھی ٹھیک دی ہوئی ہے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے چل کے بتا مسجد میں آ سکتا ہے نماز اس کو یاد ہے توفیق تو مل گئی ہے استعمال نہیں کرتا انی رسول اللہ علیکم جمی کہہ دیجیے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف اللہدی رحمل وہ اللہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی لاید اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے امین و ورسولی ہی بس اس اللہ پر ایمان اللہ اور اس کے رسول پر نبی نمی اللہ اس نبی امی پر یمین اللہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کلیم ایک ماتی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں یا دلون اور اسی کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں قوموں میں تقسیم کیا وہ وحینا الی موسی اور ہم نے موسی کی طرف وحی کی جس تساؤ قومه جب اس کی قوم نے اسے پانی طلب کیا ارے ربی عصا کل حجر کے اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مار ثم باجت منه 12 عینا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اد علم کل اناس مشربهم تو لوگوں میں سے ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا وہ سایہ کیا وہ سلوا نازل کیا بات امارک جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور ما ذرا مونا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولا کم دان خسلیم لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے تھے وَا وَا قِيلَ الْقَرِيَةً تار جب ان کو کھاؤ جہاں سے تم چاہو حِتَّةً اور کہ یعنی دروازے میں داخل ہو جاؤ سیدا کرتے ہوئے خطی ہم تمہیں تمہارے خطائیں بخش دیں گے ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو فبدل الذين تنزل مؤمنهم قول الغير الذي قيل لهم تو ظالموں نے ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے بات کو تبدیل کر دیا اس کے برخلاف جو نے کہی گئی تھی فارسلنا عليهم رزما من السماء بما كانوا يظلمون تو ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ من اور سلوا یہ دو قسم کے کھانے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو دیے تھے حدیث میں آتا ہے سن نبی داؤد کے اندر الکومات من المن و ماحا شفاء للعین کہ جو کھمبی ہے نا کھمبی یہ بھی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے ایک ہوتا ہے وہ چھتری نما وہ کمبی نہیں ہاں کھمی ہوتی ہے سفید و ذرا سخت ہوتی ہے ہاں جی تو یہ مان ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا بخش ہے آنکھوں کی بیماریوں کا علاج ہے اسی طرح وہ کچھ پرندے تھے جو انہیں ملتے کھانے کے لیے پکے پکائے تو یہ اللہ تعالی نے ان کو دیا تھا جی جی کھانے کے قابل یہ تھا من اور سلمان چلے گی آج ٹائم ہو گیا